حا نمان آج کا درد دورا ال سے شروع ہوتا ہے تیسواں پارہ کی سوچ سب حکمر سن آنا کی بات آنا کے بعد الگ ہی ہے لیکن اس کے تلاوٹ میں بات میں کروں گا الگ سب حکم رب دس آنا اب آپ کو یہ حقیقت کو معلوم ہو چکی ہوئی ہے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم انسانوں کی دنیا میں خدا سے نظام میں ربوے کی تشکیل و قیام ہے وہ نظام جس کے دکھتے نہ صرف یہ انسانوں کی طبی زندگی کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں بلکہ انسان کو یو کچھ بنایا جانا مقصد فکر ہے انسان یہ سکھ بن جائے اور یہ چیز انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی یہ سکھ سوائی زندگی ہی نہیں ممکن ہے یہ معاشرے کے اندر ہی ہو سکتا ہے اور کسی کو نظام کہا جاتا ہے ایسا نظام کہ جو, جو انسان کی سبھی ضروریات پورا کرنے کے بعد اس کی مضمر صلاحیتوں کی نقل و نوا اس انداز سے کرے جیسا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ اس کا بننا مقصوص ہے اس سطح عرض پر زندگی کی اس پر یہ وہ کچھ بن جائے جسے نظام ربویت کہتے ہیں اور تباہ بے معنی ہوتا ہے اس مقصد کی تکمیل اور اصول کے لیے پوری جد و جہد کرنا انسان بھر کوشش کرنا ہر گھر میں عمل رہنا سر گھر رہنا اور رد آ لا شہلی قسمت کے یہ بتائی گئی زبان میں ایک لفظ اس سبارے آلہ ہے اسے انگریزی زبان میں سورینسی کہتے ہیں کہ جس سے بغند کوئی اور اتارٹی نہ ہو فیصلہ کرنے والی اتارٹی دنیا کا کوئی بھی نظام اور آئین ہو اس میں یہ اتارٹی ایک فرد کی ہو افراد کی جماعت کی ہو بہرحال انسانوں تک جا کے رک جائے گی انسانوں کی دنیا میں انسان ہی ہوں گے جنہیں یہ ہائسٹ اتارٹی اقتدار اعلیٰ سونپا جائے گا اس کے بغیر کوئی اور صورت ہے نہیں جو انسان وضا کر سکے انسان اپنے سے بالاپور کے یہاں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ اقتدار دیا جاتا سکے اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن کے نظام حکمرانی اور انسانوں کے ذہن کے کراکیدہ نظام حکومت میں بنیادی فرق آتا ہے کہ اس میں اقتدار اعلی انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہتا وہ کتنے ہی آپ کے ہاں سے منتخب دردہ اور بردودہ کیوں نہ ہو اس میں بہرحال ایک انسان دوسرے انسان کا معصوم ہو جاتا ہے اب جو ہی کوئی ایک انسان دوسرے کا معصوم ہوا ایک ران انسانیت ختم ہوا اور احترام انسانیت تو یہاں کے انسانی ذات کی نقل و نما لے گئی اور چونکہ میں خوبی یہاں انسانی ذات کی نقل و نمار ہے اس لیے اس میں احترام انسانیت تو مقدم فریضہ پری لنڈیشن ہے اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد نہ کسی دوسرے کا محتاج ہو نہ کسی دوسرے کا معصوم ہو تو معصولت اسی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہے کہ جب اقتدار اعلی انسانوں سے اوپر کسی کے ہاتھ میں ہو اور انسانوں سے اوپر تو خدا ہی ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا تو یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے نظام کے اندر اقتدار اعلی خدا کو دیا ہے انسانوں کو نہیں دیا لیکن خدا خود آ کر تو پریسیڈنٹ کی سوکھی پہ نہیں بیٹھ سکتا اس کے سدارے اعلیٰ کے معنی کیا ہوں گے عمل میں کیسے ایکسرسائز ہوگا یہ کوئی نظریاتی بات تو ہے نہیں محض عقیضوں کی چیز تو ہے نہیں کہ ہم نے یہ مان لیا کہ ہاں صاحب سدارے اعلیٰ کا ہے اور اس کے بعد پھر دو کچھ نظام ہمارے یہاں چلتے ہیں چلا کر چلے گئے یہ تو عملی فکل دیتا ہے اور عملی فکل اس کی یہ ہے کہ اس میں اپنے ان قوانین اور آئین کو کے ذریعے سے نازل کر کے اس کتاب کے اندر محفوظ کر دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ میں نام جہ ماں اللہ کا خدا کا حمل کافر ہوں قاطر مومن کے اندر حد امتیاز یہ ہے کہ جو اس کے مطابق حکومت کام کرتے ہیں وہ مومن کہلائیں گے جو اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ کافر کہلائیں گے یعنی کدار اعلیٰ اب خدا سے خدا کا اقتدار آلہ اس کے رابطہ آئین کے اتفاق اور عطایت میں ہمت کرتا لہذا اب اللہ آل سادر اٹھارے خدا کی کتاب کو حاصل ہو گئی اور اب اس کتاب کو نافذ کرنے کے لیے آپ کو ایک ایجنسی کی ضرورت ہے جسے آپ اسلامی حکومت ہیں اسلامی حکومت اپنے قوانین دوسرے انسانوں کے ناقص نہیں ناقص کرتی وہ خدا کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق آئین کے مطابق ایک نظام منتقل کرتی ہے اور اس کی عملی جزیات کا انتخاب کرتی ہے معاشرے کے اندر اس طرح سے یہ خبر کی اقتدار عالا وہ خدا کے ہاتھ میں رہتا ہے اور انسانی حکومت اس اقتدار اعلیٰ کی تنصیب کی ایک ایجنسی ہو جاتی ہے تو پہلی چیز تو یہاں یہ کہہ دوں کہ مقصود ہے تمہارا ادار کے نظام ربوبیت کو عمل متشقل کرنا اس میں پہلی خصوصیت یہ ہوگی کہ آل وہی رہے گا اقتدار مطلب اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اس کے بعد اس خدا کی چار کفات چاہیے یا اس کے پروگرام کی چار کڑیاں چاہیے اور ایمان یقین مانیے یہ چار کڑیاں دو آیتوں کی تین تین نفروں کے اندر آئی ہوئی ہیں اور میں پوری ذمہ داری سے یہ ارد کر سکتا ہوں کہ اگر علم کی بارگاہ میں خدا کے متعلق صرف یہ چھ لفظ کو رام کے آتے اور کچھ بھی نہ ہوتا علم مجبور ہو جاتا اپنا سر دکھانے کے اوپر یہ کسی کے لیے کسی انسان کا کلام نہیں ہوتا اور یہ بھی پوری ذمہ داری سے امپر دوں انسانوں کی تصنیفات سے ایک طرف رہی جن میں مذاہب نے جن کتابوں کو خدا کی طرف آج منسوخ کیا جاتا ہے کوئی ایک کتاب نہیں ہے جس میں خدا کے متعلق یہ چار چیزیں کہیں کہی گئی اور چیزیں یہ وہ کہیں گئی ہیں چودہ سو سال کو تو ایک سک دو اڑائی سو سال پہلے کا انسان بھی یہاں تک نہیں پہنچا تھا پہلی دفعہ انسان کے ذہن میں جو یہ بجلی کی چمک درا پیدا ہوئی یہ اٹھارہویں صدی کی بات ہے ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ کیا چیزوں کو آم ان چار لفظوں میں کہہ دیا ہے چار میں نے اس لیے کہ دو تو اس میں اللہ جی آتا ہے یعنی وہ ذات وہ خدا اور باقی چار رہ جاتے ہیں ان میں کیا کہتا ہے اللہ جی خلابا ولبرہ کا ہدا پہلی چیز ہے ٹہلی عربی کی وسط پھر قرآن کا انتخاب ہم ہی نہیں غیر مسلم علما بھی جب اس پہ غور کرتے ہیں انہیں بھی اس کا اعتراف کرنا پڑتا ہے وہی زبان ہو سکتی تھی جو قرآن کے حقائق کی متحرک ہو سکتی تھی انجو کہنے بھی لکھتا ہے کہ ہماری زبان حالانکہ انگریزی زبان خاصی لمبی ہوئی زبان ہے اچھی خاصی وقت اس میں آ چکی ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ ہماری چوتا دامنی دیتی ہے کہ ہمارے ہاں تکلیف کے لیے ایک ہی لفظ ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ کس قدر یہ قسمت ہے یہ کون کہ جس قوم نے اس کے لیے دو لفظ حلپ کے ماجو اور وہ کہتا یہ ہے کہ اب جب ہمارے ہاں نفظی ایک ہے کب نیشن کو میں یہ بتاؤں گی کہ یہ دوسری چیز کیا ہے پرانے کریم میں <laughs> تقریب کے سلسلے میں ایک چیز کو کہی پاطرک سما واس یا بڑی اس سما وہ جو کسی چ کو عدم سے وزیر میں لائے نان ایگزٹینس کو ایگزٹینس کرے یہ کریشن نہیں کراتی اس کا درجمہ اوریجیلیٹر کیا گیا ہے انگریزی زبان میں یہ کچھ تو قرآن نے یہ کہا کہ یہ معاملہ عالم امر سے متعلق ہے تم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی ہے عدم سے وجود میں کیسے آ جاتی ہے تمہارا ذہن اس لاما زب تک پہنچ نہیں سکتا لیکن اگلی چیز اس نے جو کہی ہے وہ ہے تکلیف اور تخلیق نے نہ صرف یہی کہا ہے کہ تم اسے سمجھ سکتے ہو کہ کی یہ کیسے ہو جاتی ہے بلکہ اس نے خدا کے علاوہ دوسرے خالقوں کو تسلیم کیا ہے کہ اور بھی خالق ہو سکتے ہیں فاتل اور لبھی تو کوئی نہیں ہو سکتا جب اس نے اپنے آپ کو خالقین کہا ہے خالقین میں سے سب سے زیادہ حکم کارانہ انداز سے تخلیق کرنے والا اس نے خالف تقلیم کیا حالات جو ہے اس کے معنی ہوتا ہے کہ جو چیزیں موجود ہوں ان میں مختلف پرپورسل قائم کر کے مختلف ترقی سے مختلف چیزیں بناتے چلے جائیں پہلی چیز اس نے یہ کہی ہے کہ اس کی صفت بنیادی یہ ہے پھیلا تھا تاطر تو وہ تھا وہ ان تمام اشیات کا جو عظ ح حجوہ आप آپ کہتے ہیں نیونیس جسے آپ کہتے ہیں وہ ابتدائی مادہ جس سے آگے چیزوں نے بننا ہے وہ اس کو تو لے آیا ہے اپنی के کے خاتریت کے ماتحت وہ تو وزود میں इसके बाद اب اس کے بعد وہ جو हैं وجود میں आगे ہیں ان سے اب آگے وہ مختلف چیزیں ان میں نئی نئی کراچیز کو نئے نئے تناسب اور تضاؤن سے نئی نئی چیزیں بناتے چلے جانا یہ چیز ہے الگ چلیے یہ چیز اس نے میں یقینی بنانا اس کے بعد تکنیک کے متعلق میں نے ابھی ارد کیا تھا نا बात دو سو سال پہلے کی بات ہے جس سے پہلے زون انسانی میں یہ بات ہی نہیں آئی تھی اٹھارہویں صدی تک عوام نہیں مگر ان کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بایولوجسٹ جو انسیا تھے ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ ایک پر جس میں آج موجود ہے اسی شکل میں اسی طرح شروع میں سدھارنے کو بنا دی مزید پنکھا تو یہ کہتا تھا کہ شاید وہ اگر حضرت نور کی چی کے اندر ایک ایک جوڑا جو رکھ دیا گیا تھا وہ اس کے بعد ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ جو وہ جوڑوں سے انہیں سے آگے بھی سارا سلسلہ چلا لیکن سائنس کی دنیا اگر اس کو موجود نہیں بھی کرتی تھی تو بھی نظریہ یہی تھا کہ جو سائنس جس فکل میں آج موجود ہے یہ بائیں ہی اسی فکل میں پہلے دن سے خدا نے وجود میں وہ لے آیا تھا یہ تھا خدا کا امر تفریح مثلاً انسان جس طرح سے آج موجود ہے ہمارے سامنے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ پہلے से اسی طرح سے وجود میں لایا گیا اور یہ اثر تھا اسی بائبل کے تصور کا اس عقیذ کا جس کی روح سے اس نے یہ تھا کہ خدا کسی طرح سے ایک مٹی سے اس نے ایک ستلا بنا دیا اور اس میں سے اس کی پکڑی میں سے ایک عورت نکال دی اس کے سوا انسان کو کیا تھا وہ یہی پہنچ سکتا تھا اٹھارہویں صدی تک کے سائنٹسٹ بھی یہی مانتے چلے آ رہے تھے کہ پہلی دفعہ وہاں یہ جو تاکیق ہوئی ہے ایولیوشن کی گیری کی گارڈن اور اس کے اسکول کے جتنے بھی اور سائنٹسٹ تھے انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ نہیں ہے ہمیں بی ہزار کی تاریخ اور ان کا ماضی یہ بتاتا ہے خارش ہے اس شکل میں پہلے دن وجود میں نہیں آ گئی تھی جس میں وہ آج موجود ہے بلکہ پہلے کچھ اور کپڑے کی پروڈ فارم جیسے آپ کہتے ہیں عمدہ نات راش جیسی آپ کہتے ہیں ان بھرتی تھی چیزیں اور وہ بڑی بڑی تھی آج جو اتنی سی چھپری نظر آتی ہے اس زمانے میں یہ مگرمک کتنی بڑی ہوتی اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ارتقائی منازع طے کرتی ہی آگے آئیں اور ہر اگلی منزل میں اس میں سے وہ جو ہسب و غوائط تھا وہ چھٹتا چلا گیا وہ کم ہوتا چلا گیا اور اس میں اعتدال اور ہمواری پیدا ہوتی چلی گئی اور اس طرح سے یہ ہزار ہزار پچاس پچاس, پچاس ہزار سال سے چکریے کے لیے تاریخ کو کروڑوں سالوں تک تیس ہے اس طرح سے یہ ایک ایک ارتقائی منزل طے کرتی کیا آگے بڑھتی کری گئی اس آگے بڑھنے میں یہ جو ان کے ہاں سے یہ مادی باڈی تھیں ان کے اندر کو شراک خراش ہوتی چلی گئی اور ذہنی طور پر یہ زیادہ اتقائل میں پیدا ہوتا چلا گیا انٹلیکچلی جسے جی آپ کہیں گے یہ زیادہ بلند ہوتی جی چلی گئی اور فزیکل میٹر جو ان کے ساتھ تھا تبھی مادہ جسے جی آپ کہتے ہیں یہ سٹتا چلا گیا یہ حس و ضوابط اس میں سے الگ ہوتا چلا گیا اور یوں ان میں ایک آتا چلا گیا اور آگے بڑھتا چلا گیا حلاق کے بعد اگلا لفظہ سفر بھاؤ اور اس کے معنی ہوتے ہیں حسب و ذائد کو پار کرتے ہوئے کسی چیز میں کبال پیدا کر دو عزیز علیہ من ایک لفظ ہے اور آپ دیکھیے کہ اس کے اندر علم کی ایک دنیا کمو چی کسی کا ذہن میں ادھر جا سکتا تھا چودہ سو سال پہلے کسی انسان کا ذہن کہ یہ عمل تکلیف اس طرح سے ہوا کہ پہلے تو وہ خاتر تھا وہ حصہ تو عالم امر سے رہا اشیا و دودھ میں آئیں ان کی مختلف تراثیل سے مختلف چیزیں متحقل ہوئی ابتدائی ان کی تشکیل کی شکل بڑی قریب فارم کی تھی اور پھر ان کے اندر ریفائنمنٹ شروع ہوئی آہستہ آہستہ جو چلنیوں میں تھے اس کو گزارنا شروع کیا حس و ضوائد تھٹتا کرتا چلا گیا ایک ادال ہرتا چلا گیا اور یوں موجودہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس طرح سے یہ یوں متقل ہوئی اور یہ سلسلہ انو جاری حالاں کا سد بھاؤ پھر اتنا ہی نہیں کیا بلّہ بھی حد پھر اس میں ہر چھ کے لیے پیمانے مقرر کرتے تقدیر جسے کہتے ہیں وہ کہ کسی چھ کا پیمانہ ہوتا ہے پیمانے ہی وہ ہے کہ جسے آپ اس شہ کی تقریب کہتے ہیں کہ اس میں آخرن امر ان ارتقائی مراحل میں سے گزرتے ہوئے آخرن کا کون سی کی شکل اختیار کرنی وہاں تک پہنچنا یہ جو اس کے امکانات کی وصد کی آخری حج ہوتی ہے اسے اسدیر کہا جاتا ہے اگر جو معنی ہوتا ہے کسی پیمانے اور اندازوں کے مطابق کسی ہے کو معافی میں یہ تصویر کے بعد تصویر کے بعد حصو زواعد کو گائل کر کے اس کو ان قتلوں میں دینے کے ساتھ کا حق شب ہر شہر کا ایک پیمانہ اور لر مقرر کر دیا کہ اس لے کے مطابق وہ یہ کچھ بنتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور ایک آخر میں آ کر دسمی کا لکھن جو کہا جاتا ہے یہ ہے اس کی آخری تصویر جسے کہیں گے یا کہ اس سفا ارض کے اوپر انسان کی یہ موجودہ یہ منزل جو ہے یہ اس سفے عرب کے ان کو اس کی فزیکل لائف کی ایک جسنی چاہیے انسان کی زندگی کی نہیں یہ تو آگے بڑھنے والی چیز ہے اور یہ سارا کچھ کے خاص پیمانے سے مطابق ہوتا چلا جاتا ہے یہی پیمانے ہیں جنہیں آرگی دنیا کے اندر آپ قوانین فطرت کہتے ہیں قدر یعنی یہ مقرر کربیے یاد رکھیے جسے ہم کہتے ہیں انسان کی تصدیق وہ غیر قرآنی تصور ہے جس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال اور ارادے کے اندر بھی مجبور واقع ہوا ہے یہ سارا کچھ پہلے سے مقرر کر دیا ہے حتیٰ کہ یہاں تک بھی یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ یہ جنت میں جائے گا یہ جنگل میں جائے گا یہ بھی پہلے سے مقرر کی ہوئی بات ہے یہ مقرر کی ہوئی بات انسان کے لیے نہیں ہے جو تقدیر ہے وہ یہ کہ وہ قوانین جن کے مطابق یہ وہ کچھ بنتا چلا جاتا ہے انسان جن کو اس میں بننا ہے اور وہ اس کی آخری منزم کہ جس میں جس تک اس نے اس فتح عرض کے اوپر پہنچنا ہے اسے اس کی تقدیر کہیں گے یہ انسان ہے اس کے بننے کا جو بھی اس انسان کو حاصل کرنا چاہے وہ کوشش کرے اس کے مطابق کام کرے کچھ بن جائے گا وہ جو کچھ باسل نہیں کرے بذائ ہو جائے گا یعنی اسے وہ کچھ قدرت نہیں بناتی بننا اس میں خود ہے لیکن بنے گا یہ ان پیمانوں کے مطابق بیمار کا علاج دوائیوں سے ہوتا ہے دوائیاں بوتلوں میں بند ہوئی ہوئی اسے سکھا نہیں دیتی ان کا استعمال اس میں خود کرنا ہوتا ہے استعمال کرے گا اس قانون کے مطابق اس کی تبدیل بدل جائے گی شفا حاصل ہو جائے گی علاج نہیں کرے گا یہ خود مریض رہے گا اس کے بعد یہ مر جائے گا یہ اس لیے اختیاروں عرادے کی بات ہے آج خود فطرت اس کے لیے یہ کچھ نہیں کرے گی اور یہ چیز اگلے ہی لفظ کے اندر طے کر دی ادرا کا خدا ہر چھ کے اندر یہ چیز رکھ دی کہ تم نے کون سے راستے پہ چلنا ہے کہ تم اپنی تقدی تک پہنچ جائے قرآن نے کہا ہے کہ پائیداد کی ہر چھ کے اندر اس نے وہی کر دی ہوئی یہ وہی وہی خدا ہے راستہ دکھا دینا اس کو یہ راستے دکھانے کا عمل جو ہے فطرت کی طرف سے ایسا عجیب و غریب ہے کہ جو انسان بھی جو سائنٹسٹ بھی اس نے میں تحقیق کر رہے ہیں انہوں نے ایک ایک شہ کو دیا ہے عمروں صرف کر دی ہے ان کو اسٹڈی کرتے ہوئے اور اس کے بعد جو جس نتیجے کے پہنچتے ہیں میں حیرت رہ جاتے ہیں کہ کس طرح ہر شہ کے اندر وہ سارے قانون داخل کر دیے گئے ہیں جن کے مطابق انہوں نے وہ کچھ بننا ہے جو کچھ بننا ان کا مقصود ہے فارضی کائنات میں نباتات ہوں گے ان کی طرف رسون نہیں آتے ان میں سے ہر چھ اور چھ کے ہر فرد کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے وہاں ہدایت کا سلسلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں کہا کرتا ہوں مربی کے نیچے آپ کچھ انڈے रखिए مخلوط مرغی کے भी بت کے بطخ کے بھی, بطبے بطبے بطبے بھی وہ سوتے بھی اٹھنے سے دوسری بچے نکلیں گے تو وہ بچے آنکھ کھولتے ہی بتخ کے بچے بھاگ کے پانی کی طرف چلے جائیں گے مرغی کے بچوں کو آپ की کے بھی پانی کی طرف لائیں گے تو وہ بڑھ کر کسی کی طرف چلے جائیں گے رسول نے ان کو سون اس سے استاد نے ان کو یہ سکھایا کہاں سے اس ایک کے اندر جہاں روشنی تک نہیں پہنچ رہی تھی باہر کی وہ انڈے کا گول جس کے اندر یہ بند تھی اس کے اندر ان دونوں کو الگ الگ تعلیم کس نے دی اور پھر یہ دونوں یا مرغی کے بچے آپ نے ہوگا چین نہیں چین کا سایہ اگر ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو بھارت کے وہ مرغی کے نیچے چل جاتے ہیں ساتھ انہیں پتا ہے کہ یہ ہمارے لیے تقریبی چیز دلی में دیکھی ہے انہوں نے دلّی کی نیاؤں کی آواز پہن میں آئے گی تو آپ دیکھیے کس طرح سے وہ بھارتی کھٹ جاتے ہیں ٹھیک بھی آواز چین نہیں چھتے یہ کس نے سکھا دیا انہیں یہ کچھ یہ چیز ہے جو ہر شہ کے اندر موجود ہے اور یہاں تو پھر بھی آپ کو یہ زندگی میں دھوپ میں نظر آتی ہے قرآن نے جو مثال دی ہے وہ اس سے بھی نازک ہے اور اسے میں سامنے لاتا ہوں کتنا ننا سا دیپ ذرا دیکھیں تو صحیح خوردبین کے نیچے بھی راخے اس بیچ کے اندر کچھ چکا ہوا نظر بھی آتا ہے ہمیں کتنا ننا سا دیپ مٹی کے اندر لگا دیا گیا اب اس بیج میں سے گبول کا بیج ہے تو وہ کانٹوں دار کیکڑ پیدا کی انگور کا بیج ہے تو وہ نہایت حسین و ناولک آگیزوں جا کے گوچے لگنے والی بین پیدا ہو رہی ہے وہ کروا ہے یہ میٹر ہے وہ نہایت ناپسندیدہ ہے یہ کشلوار ہے ایک ذرا سا گر ہے اس بیو کا زمین کے ایک ہی جگہ دونوں کو दोनों को کرتے ہیں ایک جیسا پانی دیتے ہیں ایک جیسی اس میں ہَا ہے ایک جیسی سورج کی کورنے ہے اور وہ دونوں نشون نما پا رہے ہیں اسی ایک ساری جتنی چیزیں نشو نما کی ہیں مشکرتا है ان کے لیے ایک ان میں سے نہائٹ مشہور دار کڑوا کانٹوں والا بن رہا ہے دوسرا ان کے اندر سے اگر چندیلی ہے تو سیچیے نہیں کہ اس کی وہ یاتین کی تو کیا ہے اگر وہ اس میں سے انگور ہے تو اس کا کیا ہے اس بیج کے اندر یہ چیز کس نے رکھ دی تو دے یہ نہیں ہوتا کہ انگور کے بیج سے ببول پیدا ہو جائے اور ببول کے بیج سے آپ انار پیدا کر لیں ان کے اندر یہ ہدایت رکھ دی گئی ہے ہر شہ کے اندر یہ ہدایت رکھتی اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت بھی رہتی حالانکہ ابتدائی حجوبہ دیا اور سزا فصو کو پاس کیا ایک ادار کی ایک شکل بھی پندرہ پیمانہ مقرر کیا قوانین دے دیے اور ہدا اس کے مطابق چلنے کے لیے ہدایت دے دی چار لفظوں میں عزیزہ نے مان اس کے پدھارے آلہ کی کار فرمائی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ہو رہی ہے ال, آل, آل اور یہ اس آلہ آل کی تصویر ہو رہی ہے ان کے اندر ہم نے سال وہ لایا ہے جیسا میں نے ابھی اب کیا تھا ویسے تو حضریات کی دنیا میں پتھروں کی دنیا کے اندر ان آرگینک لیٹر میں بھی یہ چیز آ سکتی تھی لیکن کیونکہ غیر محسوس کی تھی وہاں نہیں لیا قرآن اللہ جی افرب المارا پخبار کہا اور بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دیجیے اور نسلستان میں چشموں کے گرد جہاں وہ اپنے کھانے دار لیتے تھے وہاں گھاس تو مجھ کم ہوتی تھی نا کہاں اور زیادہ چیزیں تم نے نہ دیکھی ہوں اس گھاس کو ہی ذرا دیکھ لیجئے تو یہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے کیسے مشورمات है رہی ہے مشور آنے کے بعد اب مزرا کی تین سی کی ایک ویکسین کی مقرر ہے جائے گا ہوں گوسا ون اخبار وہ ایک پین پر پہنچتی نشونمات آتی ہوں اس کے بعد وہ سوچتی ہے سوکھنے کے بعد چوہا کی کسی بنتی ہے بڑھ جاتی ہے کہیں اگر وہ اپنا رشتہ حیات منقطع کر دیتی ہے اس پر چشمۂ حیات سے وہ اس کو نشوونما دے رہا تھا تو بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے وہ قبل فیت ہو جاتی ہے اور اگر یہ سب کچھ لے بھی لے ہر پودا ہر فصل ایک خاص حد تک نشو و نما پاتا ہے پھر وہ سب سے خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس کو وہاں سے پھر وہ نہ جائے تو اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کیسے وہ خود بخود کیا ہو گیا गया شیشک ہو گیا تو یہ ہے تدلیم چیزوں کی صنعت اور تقبر تقدرا فہدار اور یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے لیکن انسان کے بچے کے اندر یہ چیز نہیں رہتی جہاں تک اس کی کبھی زندگی کا تعلق ہے اسے تو چھوڑ دینی ہے لیکن اس میں تو انسانی سطح کی اس زندگی بسر کرنی ہے انسانی سطح پر زندگی بسر کرنے کی ہدایت انسان کے اندر نہیں رکھی گئی اور جو نہیں رکھی گئی تو یہ بہت بڑی حکمت ہے شدہ گندھی بڑے گاؤں سے سننے کے لیے عزیلا رحمان پتا نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آئیں گے نہیں کائنات میں جس شہ کے اندر ہدایت رکھ دی گئی ہے جس کے اندر وہی کر دی گئی ہے وہ مجبور ہوتی ہے اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کائنات کا. کی کسی شہ کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس ہدایت کی خلاف ورزی کر سکے جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے کر سکتی ہی نہیں مجبور ہے شاید ارادہ نہیں ہے کائنات کی کسی طرح کے مطابق انسان یا سمن سا فل من سا سلجک تم نے تو جس کا جیتا ہے اس کے مطابق جس کا جیتا ہے اس راستے کو جوڑ کے اس کے ایک راستے اس, اس ارتقا کی منزل میں انسان لوگ لے کر سب جہاں پہنچے یہ چیز اس کو حاصل ہو گئی ہے کہ یہ ہے قانون اب جس کا جیت ہے اس کے مطابق چلے جس کا جیت ہے اس کے خلاف چلے اگر انسانوں کے اندر یہ قانون رکھ دیا جاتا تو انسان کے خارجی کائنات کے کیا کی طرح مجبور ہو جاتے شر سے انسانیت محروم ہو جاتی اس کا پیارو ارادہ ہی تو ہے جس نے اسے اس کائنات نے سب سے زیادہ سارا مقام کے اوپر کھڑا کر دیا ساری کائنات میں صاحب ایک سیارو ارادہ خدا اور اس کے इस اس دفاع حل کے اوپر انسان اور یہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر نہیں یہ چیز رکھ دی گئی پھر یہ کیسے ملے گی خدا کی طرف تو دہی کے ذریعے ایک قرض کا وہ انتخاب کرتا اس کی طرف یہ دہی بھیجتا تھا اس کی یہ تطلیق نہیں تھی صبح کی طرف سے معذم پردہ وہی وہ اسے دوسرے انسانوں تک پہنچا تھا یہ جتنے توانین نشیا کے اندر مبیعت کر کے رکھ دیے گئے وہ ایسے محفوظ ہیں کہ کوئی خاردی اثر ان کے اوپر اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا یہ جو وہی دی گئی تھی کسی بھی اس قسم کا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے اندر سے نہ تو کوئی چیز بھلائی جا سکے نہ اس میں سے کوئی چیز طرف کی جا سکے نہ اس میں کسی چیز کی امیوش ہو سکے جبھی اس کو حق حاصل تھا قانون بننے کا قانون میں اگر کوئی غیر چیز کی امیز ہو جائے تو وہ قانون رہتا ہی نہیں ہے اس قانون کو اس ہدایت کو اس قسم کا ہونا چاہیے تھا چاہے انسانوں کی طرف سے ہدایت کا جو قلعہ تھا ہدا ل روہ کا سبا سنساؤ یہ چیز اے رسول ہم نے سمہ دی ہے اب یہ جو لفظ ہے نا تیر جسے ہم کہتے ہیں ترا جہاں سے لفظ ہے قرآن جہاں سے یہ لفظ بنا معنی عام اس کے پڑھنا کیا جاتا ہے اس کے بنیادی معنی پڑھنے کے نہیں ہوتے ہیں اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شہد کو جمع کر کے محفوظ کر دینے یہ قرآن, قرآن اس لیے ہے کہ اس میں یہ سارے قوانین ادا بھی جمع کر کے محفوظ کر دیے دو ہوتی ہیں تو پھر فرت ہوتی ہیں نو کرے ہوتا یہ رہی یہ ہدایت جو انسانوں کے لیے ہے یہ رسول ہم سمے دے رہے ہیں پہلی تو چیز تو یہ کہ اس کو ہم جمع کریں گے وہ ہمارے ہاں جو تاریخی روایات آ رہی ہیں کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم بھی ساری رہی کو اسی طرح کے منتخب طور پر دے کے چلے گئے رہی ہوئی تھی جو ان کے پتوں کے ہڈیوں پر کھیوں پر فرسول کے بعد ان کی گڈیاں پڑی تلاش ہوگی شروع ہو گئی وہ لمبا کتا ہے آپ کو معلوم ہے سب سب تک بہرائے کرے جاؤں کچھ ملا کچھ نہ ملا بعض آیات ایسی تھی کہ جو خزور کے پتوں پہ ڈٹی ہوئی تھی اسے اگر آشا کی بکری گئی ماز اللہ وہ یہ لفظ فرت کے اندر ساری چیز موجود ہے ابھی بان قرآن کو اس طرح سے جامعہ واقعہ ہوا ہے اس کے الفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے جمع کرنا اور محفوظ کرنا دونوں اس لفظ قرآن کے لوگی مانے گئے ہیں جو جمع اور محفوظ نہ ہو اسے قرآن کہا ہی نہیں جا سکتا اس کی فرت ہو ہی نہیں سکتی ہم جمع کریں گے ہم محفوظ کریں گے جسے تن سا اس کا نتیجہ یہ ہوگا تن سا نفیہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا اور بھلا دینے کے معنی میں بھی یہ بعد میں استعمال ہوا ہے یہ بس لیکن ہم جسے آپ کہتے ہیں بنیادی طور پر استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کو ترک کر دینا لیکن اس میں دونوں آ جائیں ہم اس کو جمع کریں گے ہم اس کو محفوظ کریں گے تیرے پاس اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ تم نہ اس میں سے بلا سکے گا نہ کچھ ترک کر سکے گا قرآن بتا رہا ہے یہ نہ بھلایا گیا نہ ترک کیا گیا خدا جمع کر رہا ہے اور خدا نے جمع کرنے کے بعد اتنا ناہم اثب ذکر وہی میں نہ ہوں نہ ہاتھ دھوم اتنی بڑی شہادت دی ہم اس کو نازل کر رہے ہیں ہم اس کے محافظ ہیں آپ سے ظلم کہہ دیا یعنی تب دوستیں فائلنگ کا استعمال کیا قرآن میں کبھی جا کر کرنے والا نہیں ہو ہوتے ہم اس وقت بھی کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے اس کی حفاظت کر دن ماؤس میں لیکن گنجائش سے نکالنے والے بھی ہم نے کی تو آپ کو معلوم ہے نا ادھر سے ہمارے ہاں قانون باتا ہے انسانوں کا اور قانون سیکن اسی وقت سوچ لیتے ہیں کہ اس میں سے نکلنے کا راستہ کون سا یہ قانون کتنی کی واردات ہے تو بہت کم ہوتی ہے یہ اویئن آف لاج اسے کہتے ہیں نا یہ ہوتا ہے معاشرے میں جو آم نکل ہوتا ہے اس میں سے راستہ نکلتا ہے کسی ذہنیت میں قرآن جیسے جانے جاتا ہے قانون نے بھی اس قسم کو کے, کے راستے کچھ کرا تھا اس کے آگے تک گا اللہ خردمہ <اللہ> کر دیا کہ ہاں مگر وہ خدا تو منظور ہو چل جائے خدا جمع کرے گا خدا محفوظ کرے گا تو بھلا نہیں سکے گا تو ترق نہیں کر سکے گا اور اس کے بعد چل جو گور سب کچھ نہیں آ رہی سڑک بھی ہے بھلایا بھی جا رہا ہے گم بھی ہو سکتا ہے غیر معصور بھی ہے صفائی اس کا کہیں پتہ ہی چلا کیا اللہ کی صاحب سننے کی یہ چیز کیا ہے پہلی چیز تو اگر یہی لی جائے تو بزرگوں سے کہ اگر خدا کی نصیحت یوں ہے نا اس پر یہ کیا جائے گا پہلی شہ تو یہ ہوگئی دیکھنے کی یہ بات ہے کہ قرآن نے کہیں یہ بات بتائی ہے کہ کیا خدا کی نصیحت کچھ اس قسم کی تھی اس میں سے کچھ گلا دیا جاتا ہے اس میں سے کچھ ترک ہو جاتا ہے اگر وہ خود ہی یہ کہہ دے کہ ہماری نصیحت یہ تھی ہی نہیں ہماری نصیحت یہ ہے ہی نہیں تو پھر بھی اس کے معنی احساس ہو گئے کہ ہاں اگر خدا کی نصیحت یہ ہوتی تو پھر تو ہو سکتا تھا کہ بھول جاتا تھا کر جاتا لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ ہماری نصیحت یہ ہے ہی نہیں یہ تھی ہی نہیں کسی بات صاف ہو گئی تو پہلے تو یہ لے سورہ بند اسرائیل کے اندر والا ان سہنا سی نا وہی لفظ و نصیحت اگر ہماری نصیحت میں یہ بات ہوتی تو ہم یقین روپیز پوری طرف دل کیا گیا ہے اس میں سے کچھ لے جاتے چل رحمت ہم نے بول دیتے لیکن نہیں یہ تو ہم نے بطور رحمت تمہیں دیا دیا ہے تو اس کو تو لے جانے کے کی کیا ہمارے خود ہی سے بات چاہی سکس سب بتا کیا چلیے سوجن نے کیا دیا کہ اگر یہ ٹھیک ہے ہماری نصیحت میں ہوتی ہم نے دیا تو ہم لے جاتے اگر ہماری نصیحت میں یہ ہمارے قانون میں یہ بھی ہوتا کہ دیا ہے اس نے کسی لے جانا ہے تو اس کون سی بات لے دینا ایسی صورت نہیں ہے یہ ہماری نصیحت نہیں تھی نصیحت یہ تھی کہ اس کو محفوظ کریں اس کو جمع کریں محفوظ کریں بلا تنسا تو نہ خود بھول سکے نہ طرف کر سکے اب یہ رہا کہ اللہ آشا اللہ میں جو کہا کرتا ہوں کہ جشواری یہ پیش آ جاتی ہے کہ عربی زبان کی یہ چیز قرآن کے یہ الفاظ مغول اس کا ہم اپنے ہیں اردو میں لیتے ہیں دیتے دوسری زبانوں میں لیتے ہیں اب ہمارے یہاں علم آشا اللہ کے زبان ہو جاتے ان شاء اللہ کے ہوتا ہے نا وعدہ کیا ہے اس کے بعد آ گئے چار بجے ان شاء اللہ ان شاء اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کے ساتھ نہ ماننے والا یہ مارے ہیں اسی وقت گئے تو مطلب توڑ رہتا ہے کہ بھائی یہ ان شاء اللہ تو بات چھوڑو تم سے کہو آؤ گے یا نہیں تمہیں اسی وقت پتا ہوتا ہے کہ دوسری کے ساتھ کیا کہ ان شاء اللہ سو بھی اس کے دل میں چور ہے ہم اللہ کو لاتے ہی اس وقت ہیں جب کہیں سے ہمیں پھر جانا ہو جب کوئی اور چیز کام نہ دے تو اس وقت سے استعمال کرتے ہیں قرآن میں یہ کہا ہے یہ کہ ان نے لوگوں کو دیکھو یہ خدا پر وہ امام لاتے ہیں تو انہوں نے خدا کو زہرا بنا رکھا ہے تحرن ہوتا ہے یہ جو ایکسٹرا ہوتے ہیں نا عورتیں ہاں. یہ سنیما کی پاسٹ کے اندر ہے کرکٹ کی ٹیم کے اندر ہے فالتو ایک رکھا ہوا کہ کام تو اصل में اسے روز میں دینا ہے اور اگر کہیں ایسی بھیڑ پڑ گئی کہ ان میں سے کوئی بیمار ہو گیا کوئی آفر زیادہ ہو گیا تو اور کوئی کام نہ چلے تو پھر اس کو لے آئے ڈنگ ٹپاؤ کہنا پنجابی دن قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے خدا کو ڈنگ ٹپاؤ بنا رکھا ہے کامت کا چناؤ میرے جت دیں پھر کوئی کام نہیں ہوتی ہے ایسے جدید خدا کا کیا گیا سمجھ میں بات نہیں آتی کوئی چور رہی نہیں رہتا ہمارے اندر سوچیے تو صحیح کہ <س accepts> آج خدا سے نہ ماننے والوں کو تو ہو وہ جو مانتا ہی نہیں ہے وہ اس کو ڈالی اس لیے نہیں لگتا ہم وہ منافق نہیں ہوتا ہم جو قدم قدم کے اوپر صدا اور اسلام کا نام لے کے آتے ہیں کیا وہی بات نہیں کہ جہاں بے ایمانی مقصود ہوتی ہے ہمارے ذہن کے اندر جہاں کوئی اور دلیل ہمارے سامنے نہیں آتی جہاں ہم نے فری کے مقابلے کو کسی نہ کسی طرح سے خاموش کرنا ہوتا ہے وہاں صدا اور وقول لے آتے ہیں وہاں اسلام کا نام لے ہیں یہی وہ تھی جیسے وہاں انشاءاللہ اسی طرح سے لم عزیز مان عربی زبان میں بھی اور سارے قرآن کے اندر بھی یہ ایک چیز ہوتی ہے اسے کیا کہ اصطلاح میں استف ناز النکی زبان کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں یہ اصول کے کہ جہاں بھی قرآن کے اندر کسی چیز کے متعلق جو خدا نے کہا ہم کرتے ہیں اس کے بعد چلنا ہے اس کا ایکسیپشن کا اور اس کے بعد وہ نصیحت کی بات ہمارے قانون نصیحت میں اگر یہ ہو فائدہ یہ ہے کہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں اقتصما بل نصیحت کی کہ وہ خدا کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز اب خود ایسے نہیں تھی کہ یہ یوں نہ ہو جاتا ہماری مصیبت تھی کہ یہ اس طرح سے ہو اس طرح سے اس لیے جو کر رہے گا اس کے خلاف نہیں ہوگا چلہ ماشاء اللہ وہاں بولتے ہیں اور پرانے کریم نے جہاں جہاں گیا ہے نکال کے دیکھیے وہ مقام اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے ایک سیپشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں کر سکتا اللہ ماشاءاللہ مگر جیسا ہم چاہیں بھائی پھر اس کے بعد جو ہم تم چاہیں کرتے یہ نہیں ہوتا اللہ ماشاءاللہ اللہ اس لادمصیبت کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ ایسا اگر ہو سکنے والا ہوتا تو ہم اس کو ایسا بڑھاتے ہی نہیں یہ ہماری نصیحت میں تھائی نہیں کہ ایسا ہو اس لیے انتظام اجتمارن ایسا ہی ہوگا دو چیز ایک اتنا سوکھتا کرنے کے لیے جو لب استعمال دیے تھے انہی الفاظ سے ہم یہ مانی لیتے ہیں مرضی ہے اس میں سے اب اس کی مرضی تھی اس نے اتنا قرآن دیا اس میں سے اتنا نکال کے لے گیا ادھر قرآن وہاں آتے لے گئے پورے سے ربڑ ہو گئی مینا سزب خدایا چل ماشا اگر وہ ہونا ہوتا تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں تم جانتے ہی نہیں ہماری نصیحت کیا ہوتی ہے مصیحت ہمارے ہاں کی معذرہ مہاراج رنجیت سن کے حکم نہیں ملے ہیں کبھی یوں کرتا کبھی یوں کر دیتا مصیبت کو سدھاؤ کے اس قانون کا نام ہے جو عالمی امر کے اندر بنتا ہے وہی قانون جو عالمی خلق میں آ جاتا ہے اسے وہ حکومت کہتا ہے آپ کی ہم اس کو جمع کریں گے ہم اس کو محفوظ رکھیں گے تو اس میں سے نہ کچھ لڑا سکے گا نہ ترک کر سکے گا اس لیے کہ ہماری مصیحت کا یہ فیصلہ ہے یہ ترجمہ برادرہ نے بھی بنایا قرآن کا ایک ایک حرف اپنی اصلی شکر کے اندر ان دفاتین کے اندر محفوظ چلا آتا ہے جو ہمارے پاس آج موجود ہے اسی ترتیب کے ساتھ اسی طرح کتاب کی شکل میں مدون مرتب محفوظ جمع کیا ہوا نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا امت کو اور اس وقت سے آج تک اسی طرح سے چلا آ رہا ہے اور چلا جائے گا کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدار لے دنیا کا کوئی حادثہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنا کرتا اور اگر کسی کو اس چیز کے اوپر بھی شک ہے اور یہ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ ساری قرآن کے اوپر ہی مان اٹھ جاتا ہے اس پر سوال ہی نہیں پھر کہ کیا آیا تھا کیا باقی رہ گیا باقی مذاہر کی کتابوں کے اوپر سارا احتیاطی ہمارا یہ ہے ورنہ ان کے من جانب ہونے سے ایمان تو ہمارا ہے قرآن کی اوپر وہ ایمان یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے اوپر تو صحیح اپنے اچھی شکل میں اتری تھی اس کے بعد وہ اس شکل میں محفوظ نہیں رہی جب ہی تو اس دوسری کتاب کی ضرورت پڑی اور اگر اس کے متعلق بھی یہ ہمارا ایمان ہو تو یہ بھی وہ اوریجنل جو تھی وہ نہیں رہی تو ان کے یہاں تو پھر بھی گنجائش تھی کہ وہ اس سے اپنے ندی کے بعد ایک دوسرے ندی کے آنے کا انتظار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر نہیں رہی تو خیر چند دن کی بات ہے ایک اور رسول ندی آنے والا ہے وہ آ کے اس کو پورا کرتے تھے آپ سوچیے کہ آپ کہاں سے رہیں سیدھا یہ کہ وہ کتاب اصلی موجود نہیں رہی دوسرا سیدھا یہ کہ نبی اور کوئی آنا نہیں ہے آپ لوگ تو ان سے بھی کیا گزرے ہوگا ختم نغوبت کے معنی یہ تھے کہ جو کچھ خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجنا تھا ایک تو یہ کہ مکمل ہوتا کمت کل مت و کا سسٹم کا حق مکمل ہوتی وہ ہدایت اس لیے کسی سپلیمنٹری کی ضرورت نہ پڑتی کسی آنے والے کی تو وہ اضافہ اس میں کرے گا پھر یہ ایسی اصولی ہوتی کہ زمانوں کے تبدیلی احوال سے اس کے اندر کسی تبدیلی کی ضرورت نہ پیش آتی کہا لا نہ لے کر کوئی اس میں تبدیلی نہیں لگتا دے جاتا مکمل ہو گئی تبدیلی کی ضرورت نہیں تیسری چیز یہ ہو سکتی تھی کہ تھی تو یہ پیسی لیکن یہ اپنی اصلی شکل میں رہی نہیں کہا کہ نہافظ ہوں میں لہول حافظ ہوں ہم اس کی محافظ کرنے والے مکمل غیر متوجن محافظ خود خدا جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو یہ لوجیکل اس کا کانسیکوینس یہ ہے منت بھی نتیجہ یہ ہے کہ نبی وہ ہو جائے نبی تو آتا ہی نہیں لے کر ہے لیکن اب اس کا کیا علاج کے ساتھ وہ نبی ایک ویکینیشن کے بعد بڑھیں گے کیونکہ وہ نبی تو آتا ہے وہی نہیں رہتا وہ تو میں چیٹھی رسان تو آتا ہے چیٹ نہیں لاتا پتا نہ اس طرح چیٹ لسان کتوں آدھے چیز والے دن آئی لائن آدمی صدا کی نصیحت میں یہ ہم جمع کریں گے ہم محفوظ کریں گے تو نہیں بھلا سکے گا تو نہیں طرف کر سکے گا کیا بات ہے کس انداز اگر ایسا ہو تک نہ ہوتا تو ہماری میں سیے کچھ اور کرتی علامہ ہماری نیت یہ تھی کہ ایسا نہیں ہو سکے گا دیا ہے کہ لیے یہ ان یا علم وماؤ یا <يَخْحَو> ایک تو انسان کی وہ خصوصیات ہیں جس کی وہ صلاحیتیں ہیں جو سامنے ہیں سبھی زندگی کی سفائی سامنے ہوتی کہا کچھ اس کی ایسے بھی امکانات ہیں پوٹینشیلٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں جو مزمر ہیں مشہور ہو کے سامنے نہیں آئی پیدائش کے ساتھ ہی یہ نہیں ہوا وہ انڈیولپڈ ہیں ان کی ڈیویلپمنٹ کی ضرورت ہے یہ انسان کی وہ صلاحیتیں جو یکار ہیں جو مزمر ہیں انڈیولپڈ ہیں چھپی ہوئی ہیں ٹوٹنٹ فارم کے اندر ہیں لیٹنٹ ہیں ان کو ایکچولا کرنا بھی ہمارے پروگرام میں تھا ان صلاحیتوں کی نشو و کے لیے جو قانون دینا تھا وہ ہے قرآن کے اندر جو ہم نے دیا ورنہ جو چاہ رہا ہے اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں تھی قانون کی یہ ہے پروگرام جس کے بھی یہ کہا تمہیں ہم نے قرآن دیا ہے نظر آیا کہ صاحب بہت بڑا پروگرام ہے کسی میں کوئی شبہ نہیں بہت بڑا پروگرام ہے ایک تو ایک اعلیٰ کی قسمت خدا بندی کو نافذ کسی نے کرنا ہو تو آپ سوچیے کتنا بڑا یہ پروگرام ہے کہ دنیا کے ہر بات کا قانون سے انکار اور اس کی جگہ ایک خدا کے اقتدار کو نافذ کرنا لیکن کہا کہ نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے سروں کا دل اگر کوئی فوائد کے مطابق چلتا چلے جائے گا تو راستے آسان ہوتے چلے گئے قانون کے مطابق جو بھی آپ پروسیس کرتے ہیں آپ دیکھیں گے اس میں آسانیاں ہوتی چھوکرے تو وہاں کھاتا ہے جہاں قانون کی خلاف ورزی کرنی ہوتی چلیے تو پانی کے بہو کے ساتھ کشتی کو لے کے آپ دیکھیں کیا کہ آپ تیر کی طرح چلے جاتے ہیں وہ تو چڑھتے پانی کو جاتے وقت دشواریاں کیے جاتے ہیں اس لیے اس ہدایت کے مطابق کو چلتا جائے گا بڑی آسانی ہوتی جائیں گی اور اس میں کرنے کا کام ایک ہی ہے کے اس قانون کو آم کرتا چلا جائے گی نے من آگے ایک بات کہی ہے جا بتایا جائے کہنے والا ہے کتنی بڑی رہنمائی عام لوگوں کے لیے के سے کہا جا رہا ہے ستس کے کو پیش کرتا چلا आम करता کرتا چلا جائے کیا یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ریت ہے بنجر زمین ہے نشو नुमा की کی صلاحیت نہیں ہے حل کرائے पानी پانی لیے جا کئے جی جا اور وقت تو یہی کہہ رہا تھا نا یہ جا ان نفا سے اگر تو دیکھ لے کہ یہ اس طرح سے تبدیل اور تصویر جو ہے یہ نفامند ثابت ہو رہی ہے جب کسی مقام سے کسی گروہ میں یہ دیکھے کہ وہاں اصلیت یہ ہو رہی ہے کہ وہ اپنے سرپ سے پانی نہیں لے رہا جو بات تو کہتا ہے کہ نہیں سا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچنا آدھان ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک کے پایا تھا اور ہم کو اسی کے اوپر چل کے جائیں گے اس مکان کو قرآن کہتا ہے حسوم سے یہ کاٹ کرتا ہے کہ اب ان کو تم حسم کا آرام سے چھوڑ کے الگ ہو جائے اس لیے کہ یہ تو اسے نفا بخش ہو سکتا ہے ہر یز ذک کرو میں یقا جو اس سے خوف کھاتا ہے کہ اگر میں نے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس سے کتنی تباہیاں آ جائے گی وہ تو اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکتا ہے عزیزہ نے من جو شخص ارادہ کر کے چلا ہو خودکشی کرنے کا اور جا رہا ہو ڈوبنے کے لیے اسے جو آپ کہیں کہ آگے قدم میں بڑھانا پانی ڈوبو گیا وہ کہ میں تو لگ گئی پھر میں ڈوبو پانی اس کے لیے دہائی دیتے جمنا بچ جا بچ جا یز جب کرو نہیں جب کھاؤ جو تباہی سے ڈرتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے لیکن سرحمان کہنا ہے قرآن نے کہا ہے تو اسی کو خطرات سے آگاہ کر سکتا ہے جو زندہ رہنا چاہتا ہے خوشی کرنے والے کو کہنا سنکھیا مولت ہوتا ہے تم نے یہ بتا دیا کہیں یہ اڈلٹریٹڈ ہوتا تمہیں کھا لیتا مرتا ہی نا ہاں جی سنکھیا بھی تو خالق نہیں ملتا نا کیسے وہ تو وہاں چیز ہوتا تھا کہ ڈوبنے جاؤں تو دریا مجھے مجھے تالاب مجھے لیکن پایا تو نظر سے آ جاتا تھا نا کہ یہاں نہیں ڈوب سکتا لیکن کتنی دشواری اس کی تھی یہاں آج ہوتا تو پتر مار کے مر جاتا تو سینکیا تھا پتا چلے کہ صاحب سر میں صرف تھا ہی نہیں جو کچھ خوشی کرنے کے لیے جائے اس کو ڈرانے سے پیدا کیا کتنی عجیب تھی یہ کہہ دی افیکٹ ہن نفا چیز جیت رہا جب تو دیکھے کہ ہاں اچھی دے رہی ہے اثر پیدا کر رہی ہے اب سب اور جب یہ دیکھے کہ اب یہ ماحول اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر سے اب کوئی انسان باقی نہیں رہا ان کے اندر سے اندازہ میں چلا اپنے رب کی طرف رب تو وہاں ہی تھا جہاں جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں چلا رب کی طرف اس فضا کی طرف میں چلا ہوں جس میں قبول صلاحیت ہے قبول کرنے کی اس کے لیے مساج فضا کی طرف چلا جاتا ہے اس وقت پھر یہ دائی جو ہوتا ہے وہ ساری عمرتاؤں توڑ کے وہی نہیں بیٹھا رہتا کہ کسان میرا کام تو بس اس کو کہے چلے جانا ہے اب ان کا کام ہے مانے نہ مانے کہنا لیں میرا بھی کبھی میں تھوڑا جانا ہے یہ بات نہیں از ان مفات اس سیکھ رہا یس میں جھٹکا وجہ جنگل بہت اچن بھی یسلن نارم کبھرا اور اس سے اراد برتے گا منہ مو موڑے گا وہ کیا نقصہ ہے اچھا وہ جو خود اپنے آج کو زندگی کی خوشگواریوں سے محروم رکھنا چاہتا ہے وہ اس سے منہ مو موڑ لے گا اور جو منہ مو موڑ کے چل دے تیرے سامنے اسے کیا فائدہ دے گی تمہاری یہ ساری تصویر وہ جائے گا دیکھو جہاں سے منہ موڑ کے چلا اور یہی سے آواز کہ دیکھو یہ چلا ہے کہاں جائے گا سیتا جائے گا جہنم کے گڑے کے اندر نارن کبھ رہا نظر آتا ہے کہ ایک نارے کبھرا ہے اور ایک نارے سبھرا ہے اس دنیا کی زندگی کے اندر کا جہنم جو ہے وہ بھی جہنم ہے لیکن بہرحال یہ نعرے صبر ہے اور یہی شولے زیادہ بڑکتے ہوئے آگے پہنچتے ہیں تو مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر یہ نارے ٹکڑا بن کے سامنے آ جاتی ہے یا قرآن نے کہا کس <coughs> نار کے اندر ہوگا کیا کتنی <سؤال> زیادہ بھڑکنے والی آگ کے اندر تو کسی کو بھی ڈال دیا جائے وہ دو تین منٹ میں ختم ہو جاتا ہے کہا <سؤال> نہیں یہ نار وہ نہیں نار اللہ <سؤال> ہے لوہ سنتی تلے والا لا سیے گا یہ نار یہ آگ وہ ہے جس کے شولے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں اور جس آگ کے شولے دلوں کو لپیٹتے ہیں تو اس میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا لار منہ تو اس میں نہ زندہ ہوتا ہے نہ مرتا ہی ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ وہ جیل خانے کے اندر یا جی حوالات کے اندر قیدی نے خودکشی کرنے کی کوشش کیا ہوتا ہے مجھے اس کو آزاد اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے اس سے چھوٹ جانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ خودکشی کر لیا دی. دنیا کے ہر آزاد سے انسان چھوٹ سکتا ہے موت اور وہ آزاد کے جس میں مرنا چاہے تو مر بھی نہ سکے انسان عزیزہ نے مرنا آپ سوچیے کہ وہ آزاد کیا ہوگی ہمارے یہاں تو دو ہی اصلاحیں تھیں یا وہ مردہ ہوتا ہے یا زندہ ہوتا ہے جنہیں انسانی میں تیسری اصلاح آ نہیں سکتی یہ تو وہ سلا ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک تیسری اسٹیج میں ہوتی ہے جس میں نہ مردہ ہوتا ہے نہ وہ زندہ ہوتا ہے تو ہے مرگ با شرف مرگ حیات بے شرف بے عزتی کی زندگی موت ہے سبھی زندگی تو اس میں بڑھتی رہتی ہے سانس تو دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ اسے زندہ انسان کہہ سکتے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ جو زندہ انسان تھے سانس لینے والے انسان ان سے کہا ہے نقصید ایمان رکھنے والوں اور وسول کی اس دعوت کے اوپر لدیک کہو جب وہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جو دل تو دو تو جو تمہیں زندگی عطا کر دے زندہ انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے نظر آیا کہ قرآن کی روح سے یہ جتنے ہم فزیکل لائف کہتے ہیں یہ حیوانی سطح کی زندگی ہے انسانی زندگی یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو زندگوں سے کہا گیا ہے نا کہ آؤ اس کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دے انسانی سطح کی زندگی کچھ اور زندگی ہے. تو جو یہاں کہا گیا ہے کہ پھر اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی تو معنی اس کے یہ ہے کہ فیزیکل ڈیتھ تو اس کے اندر ہوگی نہیں اور انسانی سطح کی زندگی جسے کہا جاتا ہے وہ زندگی بھی وہاں نہیں ہوگی یہ ہے عزیزان وہ جاننا جو اس دنیا میں بھی ہوتا ہے ابھی اگلی آٹ میں آتی ہے یہ بات تو <تصفح> <تصفح> <تصفح> یہ ہوتا کیا ہے جاننا اور اگلی زندگی میں تو جو ہوتا ہے ہمارے سامنے ہے لیکن اس کے درخت کا افلاح من سزک بات کریں وہ صلاحیتیں جو کشیدہ اور مزمر ہوتی ہیں انڈیولپڈ ہوتی ہیں انہیں ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہا کا دفلاحہ کھیتی اس کی پروان چڑھتی ہے الفاظ ہی وہ استعمال کرتا ہے فلاحت کہتے کھیتی کو کے کسان کو کہتے ہیں کھیتی اسی کی پروان چڑھتی ہے من سب جو اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کر دیتا ہے تجکیہ کے مانک ہوتا ہے ڈیویلپ کر لینا ان نشو و نما لیکن ایک تو تجزیہ نب تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے یعنی نہیں وہ کہتے ہیں نب کو مار دیا اور تلکیا ہو گیا بار یہ بات مشکل کرنی کوئی جائے گی کس کس غیر پرانی کتابوں کے سامنے لاؤں گا منطبت پتا کہ مارے ہوتے ہیں میں فون ماں دینا یہیں سے یہ آپ کے ہم کا زکات کا نقصان وہیز ہے کہ مومن جن کی اگر ان کی حکومت قائم ہوگی کہ مکنام سل ارب صلاطا و آتی زکات ان کی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے یعنی حکومت قائم ہوگی تو یہ زکوٰۃ دیں گے نہیں تھا دیں گے یہ کیا چیز ہے عالمگیر انسانیت کو سامان نشو و نما ہم پہنچائیں گے ان کی حکومت کا مقصود یہ ہوگا چینیں گے نہیں دیں گے قبر کا جس نے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دے وہ زکا رسنا رکھ دے اور یہ کیسے ہوگا خدا کر ایمان کے معنی کیا ہیں دوران خدا کی ذات سے متعلق تو ہم کی نہیں کر سکتے اس کا ایسنس کیا ہے خدا کیا ہے نہیں جان سکتے اس نے اپنی جو کتاب ہمیں بتائی ہے وہ ذات کی مختلف ایس ہیں مختلف گوشے ہیں مختلف پہلو ہے مختلف جیسے کیریکٹرسٹک ہے ایک پرسنالٹی کے اس پرسنالٹی کے ڈیموسٹ پرفیکٹ پرسنالٹی مکمل ترین ذات کے مختلف شکر. مختلف خصوصیات جسے اجاطا بندی یا اجما کہتے ہیں اس پر ایمان کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم نے یہ معلوم کرنا ہو کہ ہماری اپنی ذات کی نشو و ہو رہی ہے یا نہیں تو اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا یعنی جو ہی ہم اپنے ذہن میں یہ فرض کرنے کی عادت ہو رہی ہے اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے اور اسٹینڈرڈ آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے ہمارا ذہن ہی نہیں ہونا چاہیے تو اس سے تو ہم ہر وقت پہ اٹھا سکتے ہیں وہ آبجیکٹو ہونا چاہیے خارج میں کوئی ہونا چاہیے کفات وہ بندی وہ معیار ہے جس کے مطابق ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہماری ذات ویسی ہوتی چلی جاتی ہے یا نہیں یہ ابو بطوریت کے اندر ویسی ہوتی چلے جائے گی کس وقت خدا بندی کیسے کفت خدا بطور معیار خارجی کے سامنے ہونی چاہیے ورز کا رس نہ رب ہی خدا کی صفات کو اپنے سامنے نمایاں طور پر رکھ کترا کے مانے ہوتا ہے ابھار کے کسی چیز کو اپنے سامنے رکھتا یہ رکھ اور پھر اس کے بعد فصل لاکھ اس کا ترجمہ صرف ہمارے یہاں کہہ دیا گیا کہ نماز پڑھ جیسا کہ میں نے ارض کیا ہے یہ سر آج کے اتنا نہایت ضروری ہے لیکن یہ محدود یہیں تک نہیں ہے سننا یہاں تو آپ دیکھیے کتنی بڑی چیز قرآن سفارت کدا کو اپنے سامنے لے لہار کے رکھ اور اس لفظ کا رخ معنی مانا ہے فصل کے مانے پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا دیکھ رہے ہیں کتنا صاف کر جاتا ہے قرآن دوسری جگہ تبلہ کے مقابل میں قرآن لایا ہے نا یہ لفظ تبلا کے معنی ہوتا ہے گرو کی رائے نکال دیں ایرے ارو نہ پھر بھاگتا پھر بدلاؤ اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا لیکن ایک ہی اس میں خطرناک گھاٹی آتی ہے بل تو اسے رونر حیات دنیا بل آ کے رکھو خیر ہوتا یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے کچھ مذاد سامنے آتے ہیں دوسری طرف ایک مستقل قدر آتی ہے جس کو خداوندی آپ کی فتح خدا بندی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی قدر سے سمیتی. اس کا تقاضہ ہوتا ہے کہ نہیں اس مستقل قدر کو ہاتھ سے نہ جانے کیا. یہاں آگے دونوں میں کلش ہوتا ہے ایک کائی پڑتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں ایک گروہ ایسا آتا ہے سامنے تو سے الحیات الدنیا وہ ترجیح دیتا ہے اس مفاد عادل کو دیکھیے آپ یہاں کے یہ مفاد قابل نفرت نہیں ہے فرق کر دینے کے قابل نہیں ہے صرف ایسا وقت جب آ جائے کہ دونوں میں آپ کو تقابل کا وقت آ جائے اس وقت اسے ترجیح نہیں دینی چاہیے جو صرف ان کہا ہے قرآن کیونکہ وہ غلط آخروں تو خیروں میں اب کا اس لیے کہ مستقبل کا جو ہے زندگی انسان کی وہ اس سے کہیں بہتر ہے اور بہتر کے ساتھ کہا اب وہ ایسی ہے جس کو بتا نہیں ہوتا اسے بتا نہیں ہوتا اور یہی معیار یہاں کیا نیک عملی جسے آپ کہتے ہیں اس کے لیے قرآن نے ایک ہی معیار قرار دیا بہن ما جن کو جن کو تو کے نیک عمل کا تمہیں بتائیں کہ معیار کیا ہے جو شہ نو انسانی کو نفع پہنچانے والی ہوگی وہی لافی یاد رکھتی ہے اب یہ جو افکا کہا تو انسان کے وہ امال اس میں بکا لخش سکتے ہیں جو امال نو انسانی کے لیے نفا بخش کر دیتا یہ جو بات ہم نے تمہیں کہی اس پہلی بار نہیں یہ بات کر یہ تو جس دن یہ سلسلہ ایک کائنات وجود میں آیا تھا فطر کے قوانین ساتھ ہی وجود میں آ تھے بلکہ اس سے پہلے ہی تھے اسی طرح سے جب یہ انسان اس دفعہ عرضی پہ آیا تو مثنی زندگی اس میں بسر کرنی شروع ہم نے یہ توانائی اسی زمانے میں دے دیے تھے یہ نہیں ہوا کہ اتنا اثر تھا انسان کو یوں چھوڑ دیا اور آج یہ نئی نئی باتیں دیتے ہیں ان لفظ سے ہے پھر او را یہی جی کچھ جو ہم آج کہہ رہے ہیں یہی پہلے شریفوں کے اندر بھی یہی کچھ تھا تو ابراہیم والا موسا شریفہ ابراہیم ان تمام صوف اولا نے بھی یہی کچھ کہا تھا جو ہم آج کہہ رہے ہیں فرق یہ ہے کہ وہ صحیح تمہارے پاس موجود نہیں رہے اپنی شکل میں اسے ہم تمہارے پاس معصوم رکھے صوف ابراہیم تو آج आज کے اندر ہے نا پہلے تو صحیح سے صحیحے سارے صوف ابراہیم تو اس میں ہے ہی نہیں बाइबल شروع ہوتی ہے صوف منتخب تو اس سے پہلے کے تو صحیح ہیں ہی نہیں اور جو ہیں صحی سے اس کی ایک ہی مثال نہیں تفصیل میں جاؤں گا تو تاریخ بتانی پڑے گی مجھے جو تو میری کتاب میں موجود ہے یہ جو سے موسا سے بات شروع ہوتی ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کی کتاب بتائی جاتی ہے کہ ان کی طرف یہ نازل ہوئی اور اس میں حضرت موسا علیہ السلام کی وفات کے بعد جبھی واقعات درج ہو گئے یعنی کتنی سی قیمت آ جائے وہ بات کی لکھی ہوئی باہر یہی سوچے ابراہیم موسا نے تھا جو اپنی اچھی شکل میں نہیں رہے یہی ساری بنیادی طور پہ ہدایت اس قرآن کے اندر آ جو اب ابھی طور پہ ماسوس کر دی گئی سورہ العلا فتح برادران عزیز سورائے الغازیہسی بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت آ حدیث الغاز وہی انداز اور تیرے پاس اس آنے والے انقلاب کی خبر بھی پہنچی کون, کون سا انقلاب وہ جو ڈھانچ لے گا تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں اوور آل جو اس کے اوپر محیطیں ہو جائے گا زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انقلابات کو آتے رہتے ہیں ایک انقلاب عظیم ہوتا ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو ہاتھ اور حاوی ہوتا ہے کو محیط ہوتا ہے یہ ہے جو قرآن لانا چاہتا ہے قرآن کے انقلاب کی خصوصیت قبرت پیدا کرانے عزیز یہ ہے کہ وہ مین ایز اے ہول کو لیتا ہے انسان کا تمام ہی لیتا ہے وہ اور اس کی پوری زندگی کے ہر گوشن ایک انقلاب پیدا کرتا ہے اس انقلاب کے وقت ہوگا کیا دو گروہ بتائے انسانوں کو کیسے عجیب گروہ بتائے رجو ہوں یامرا جم قافیہ تم دیکھیے برادران عزیز غلط نظام کا نقشہ کس طرح دو لفظوں میں قید کیا ہے تو ایک گروہ اپنے آن کو بڑے ہی زمین محسوس کر جو کہ انہوں نے کہا زمین پتلیوں کے عالم میں کون سا یہ گروہ ہوگا حاملہ تم نیلت کشو کا گروہ وضاحت تو یہ نظر آتا ہے کہ عامل عمل کرنے والے کام کرنے والے محنت کش وہ یہ کیوں اس طرح سے زمین محسوس کریں باہر نظام یہ ہوگا عامل اتن وہ محنت کش دن بھر محنت کریں گے اور شام کو کپان کے سوا ان کو کچھ نہیں ہے کیا میں یہ قرآن تا. آخری پاروں کا ارتقاج تقسیم میں نہیں جاتا ایک غف بیان کر جاتا ورنہ جہاں آنے نہ تو نہ آیا تھا نیند نہیں آ سکتا تھا کہ یہی گروہ کو ہونا چاہیے جو نہایت کا جو سالاب ہو کام کرنے والا جو کام کرنے والوں کی تیثیت وہاں بھی ہوگی میں کون سا یہ گرو جی کون سا ندان ہے تسلا نارن ہان یا پورے کا پورا معاشرہ جہنم کی آج کے اندر جھلک رہا ہو اپنے یہاں سمان نہیں ہوگا نچن ماتا ازی رانے من بڑے واپس سے سننے کی تو آئے تھے آدمی ارے دل یہ تو اپنی بات کا معلوم ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انقلاب بہت قریب آنے والا ہے اس لیے جس کی نشانیاں قرآن میں بیان کی ہیں نظر آ رہی ہیں ہمارے سامنے ایک ایک کر کے کہا اس جہن میں جلنے والے معاشرے کی کیفیت یہ زندگی کا مدار پانی سے ہوتا ہے اپنے ہاں نہیں جیسی سامان حیات خود موجود نہیں ہے کہیں سے مل رہا ہے کہتا مل کیسے رہا ہے پانی ملتا ہے تو پھولتا ہلاکت میں آج ہوتا ہے جلا دیتا ہے چیتوں کو انسانی زندگی کو بھی کلپ کرتا کہیں سے پانی لیتے ہیں وہ کھولتا ہوا ملتا ہے کھانے کو کیا ملتا ہے رادران عزیز ایک نفس قرآن تھا نئے من جلیل کھانے کو کیا ملتا ہے سمندر میں خسوں کا ساتھ بدبودار جھاڑیاں کانٹے دار کشکہیاں کہیں سے ٹوٹ ٹوٹ کر وہ وہاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی لہے ہیں اسے کھال پر کھچال پر پہل کے اوپر پھینک دیتی ہوں پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے یہ وہاں باقی رہ جاتی ہیں کہا کہ یہ جہنم ان کا ہے کہ دوسری کاؤنوں کی طرف سے جو کچھ انہیں ملے گا وہ اس انداز سے ملے گا جیسے یہ سمندر کی بڑی بڑی تدارک لہریں اچھان کے ان چیزوں کو ڈال دیتی ہیں تمہاری طرف وہ چیزیں جو دنیا میں کسی کے کام کی نہیں ہوتی نہ یوس میں مولا جس میں منجو سرف بھی دینا تو ایک طرف رہا اور بس بھوت بھی تو نہیں مٹا سکتی ہوتی چیزیں اور ساحل کے اوپر ان چیزوں کو چننے والوں دوسروں کی بخشیش کو اس طرح سے نگاہ رکھنے والوں جھولیاں دے کر مانگ کر یہ چیزیں کھانے والوں تمہیں پتہ نہیں ہے مر کیا رہا ہے تمہیں اس کے اندر سے ضریون اس لو دار ٹانگے دار جھاڑی کو کہتے ہیں جسے انسان کو ایک طرف حیوان بھی نہ پائے تو پھر اس کے کسی کام کی چیز نہیں وہ سمندر کی جا رہا وہ بےکار سمجھ اچھال کے پھینک دیتا ہے تم لپک کے اس کے اوپر جاتے ہو اس کے بعد है یہ ہوتی ہے کہ تم وہ ڈیولپمنٹ تمہاری نشو و نما کرنا تو ایک طرف رہا تمہاری بھوک بھی نہیں بجا سکتا پینے کو मान के ہو پانی کو سوچتا ہوا کھانے کو کچھ مانگتے ہو تو یہ کچھ ملتا ہے کہتا ہے یہ ہے وہ گور کہاں یہ ہوتا ہے عام علاقوں ناصب جہاں محنت کچ کا جہاں مزدور کا جہاں محنت کرنے والے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ شام کو پکان کے سراؤ کے حصے میں کچھ نہیں آتا اس محاورے میں یہ کیفیت ہوتا جن نیم آو آؤ کرو طرف دوسرا کروڑ جو ہے ان کی کیفیت جو تم نائم ہے اس نائم سن نام کا جب چار کرو کیا وقت चाहिए چاہیے تھے سورت ہوتی ہفتہ بھر کا وقت ہوا کرتا بار بار نا نام ام آم انمتا الحم جس سے کہتی ہیں عربی زبان میں نام کا لطف جو ہے عزیزا نے مان سروتاج نرمی اور اقائش روانی ریفت اور بلندی یہ ساری چیزیں بھی اس چیز کے اندر ہوں اس کے اندر اس کے یہ بولا جاتا ہے اور پھر ان کے ہاں نائن اس کو کہتے ہیں جو کورے کی منڈیر پہ کھڑا ہوا پانی نکالے اور سیاسیوں کو آواز دے گیا تو میں چلا وجود ہو گیا ہمارا ایک دو رو کہ جو ان تمام خصوصیات کا حامل ہوگا عزیزا نے من پہلے سن لیا تھا کہ محنت کا کیفیت وہاں کیا ہوگی اب اس کے بارہ یہ ہے راضی جس کی محنت بھرپور نکالے گئے کہ راتوں کا ہے جس کا محنت تو دونوں کر رہے ہیں. فی جنت آجن پھر وہی بات کی تو, تو قرآن رہتا ہی نہیں سامنے جہاں اس نے آسائشوں سامان جیت کی فراوانیوں روانیوں راحتوں کا مجموعی طور پر ذکر کرنا ہوتا ہے خود عربوں کے ہاں اس کے بھی ایک لفظ ہوتا ہے بات ہم بھی تو بابو بہار کفیت کہتے ہیں اپنے لیکن قرآن تو ایک لفظ بات کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے بعض جو ہوتا ہے کی پتہ ہم باز ہوتی ہے وہ کہتا ہے جنت عالی وطن وہ باغات کے جن سے سمر ان کو بلندیوں کی طرف لے جانے والے ہوں گے لا پتما کی ہاتھ لالی وطن <تصفح> اس میں کوئی بات بے پار اور نغب نہیں ہوگی نغب ہوتی ہیں یہ پرندوں کی چیتیں جسے ہم کہتے ہیں شور بہت مچایا جائے مطلب کی بات کچھ نہ ہو دیکھتے ہیں آج آپ سولہ سولہ سفے کے روز اخبار آپ کے سامنے آتے ہیں ہوتی ہے ٹوٹنگ ساری ہے نہیں کوئی مطلب کی بات اس میں تو نکلتی <سؤال> بڑے بڑے بیان ہیں جو تقریروں کی تکری صبروں کے سفری کتابوں کی کتابیں چلی جا رہی ہیں لا بھی لا بھی یہ بات نہیں ہوگی ہوگا کہ زندگی کا آب حیات دینے والا چشمہ ٹھیک ہے بڑی بات تھی لیکن قرآن ہے چشمہ وہ نہیں کہ وہ تمہارے اپنے ہی باغ کے اندر بہے اور لوگ تک رہے این جاری اپنے پانی کو دے کے آگے بہنے والا چشمہ تو بات ہی ہے میرے کھیت کا چشمہ آپ کے کھیت کا چشمہ یہ تو ہر ایک طرح ہوتا ہے وہ چشمہ جو میرے کھیت سے آگے پانی کو لے جائے یہ اس معاشرے کی بات ہے ٹھیک ہے سر مرقوبہ تم وہ افواد ال معذوبہ تم وہ لمارے کیا لاتا ہے اس طرح سے ادب سے ادب رکھنے والے جانتے ہیں کہ جب اس طرح سے مقفا چیزیں آتی ہیں تو اس میں کتنا زور پر چلا جاتا ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے جواب تیسرا ان کے ان کے بلند تخ ایک خوبصورت تن بڑے عجیب و غریب باؤ تک کے لگے خرچوں کے اوپر قالیم دکھے ہوئے یہاں اگر یہ چیزیں کہیں کہہ دی جائیں کہ حریل و اصرت کے سردے سونے کے سنگن موتیوں کے زیورات اس قسم کے قدیم مولوی صاحب کے سامنے کیا دیا جائے وہ کہیں گے شران حرام ہے اور یہ ساری چیزیں وہ گنا رہا ہے اس کے اندر ان آلاتیں سداحی کہ یہ چیزیں ملیں گی کس میں دام میں جس میں ہر ایک کی محنت بھرپور نتائجوں کے سامنے پھر وہی بات آ گئی اتنا کچھ کہنے کے بعد پھر وہ شہاد سے پیش کرتا ہے شہاد سے پیش کرتا ہے خاصی کائنات کی صاحب یہ ہوگا کہ شاہت یہ ایسا کچھ کیسے ہو جائے گا اس سے تعجب آ رہا ہے اس سے تعجب نہیں آ رہا کہ خولا جل جرون کیسا ہوئے سات واہ لال سمائے کیسا روسے ہاتھ واحد لال جبارے کیسا روسے کی طرف نہیں دے سمندر کے کھاری تلخ پانی کے کشمیر کرنے کے بعد یہ سورج کی پڑنے ان سے اپنے کے اپنے کمزوں کے اثرات لے گئی مشکلیں بھرے ہوئے ہوا کے دوست کی ان پر اٹھتے رہے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برف ہے یہاں فالتو ہوتا ہے پہاڑوں کی چوٹیوں کے اگر دروازے میں جمع ہو جاتا ہے کبھی کسی چیز نے بھی تم غور بال دیا تو جو قانون وہ کرتے ہیں اسی قانون کو ہم تمہاری انسانوں کی زندگی میں نہیں بچا رہے ہیں تو جہاں بڑھتے ہوئے کچھ سب کچھ ملے گا تمہیں تو دیکھتے نہیں ہوں اگر ہمیں فنکی اتنے عظیم الغصہ یہ بڑے بڑے قرے صدا کی پہنائیوں میں ہمارے قانون کی زنجیروں میں جگڑے ہوئے کس طرح محض کر بڑے بڑے عظیم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو زمین اس تیزی کے ساتھ گھوم رہی ہے اس طرح اس کے اوپر کس طرح سے مستحکم بیٹھے ہوئے اور اس زمین کو دیکھتے ہوں کہ گول ہونے کے باوجود کس طرح فرش کی طرح لکھی ہو تمہارے سامنے تو جو ہمارا قانون خارجی کائنات میں یہ کچھ کر سکتا ہے تمہاری داخلی زندگی کے اندر یہ آسائش ہے تو ہم سمجھانا اس کے لیے مشکل پڑا ہے بات اتنی ہے کہ وہاں کسی کی محنت کی یہ بات نہیں ہے کہ محنت کرے اور رات کو کتان دے کے واپس آ جائے وہاں ہارے کی محنت نتائج زیادہ کرتی ہے تمہارے معاشرے میں محنت نتائج زیادہ کرنا شروع کرے تمہارے معاشرے میں ہو جائے گا سے کہا یہ قوانین پیش کرتا چلا جا کر مدد پورا تو ہی ہے جا پیش کرتے چلا جا لیکن اگلے کی علا ہمارے ہاں یہ جو ادارہ دار بن جاتے ہیں ان جنوں کے لیے ہر وقت لٹ ہاتھ میں دیے ہوتے ہیں وہ تو ہم کو ضرور میں تھا لیکن گھر پھیلانے میں لاہور نہیں ہوتا تھا جہاں آئے سوتے تھے کینکی ہاتھ میں دیے ہوئے پھیل رہے ہوتے تھے نا کو بھی مرد سامنے آئے ہیں تو ان رہے ہیں کوئی اور اس زمانے میں بہت ساری بار جاتی تھی لیکن وہ دوبارہ گئی ہے اس کی کڑیاں کاٹ رہے نماز پڑھتے ہوئے ہماری ایک بھائی ہمارے ساتھ دلّی کی اس مسجد میں نماز پڑھنے گئے وہ جو بیان کیا کرتی ہے تو کہا کرتے ہیں میری یہ شامت آئی تو میں نماز پڑھنے دیا پتلون پہنے ہوئے کھڑے تھے کھڑے کھڑے تو خاری گزری میں گئے تو ساتھ والے جو تھے انہوں نے کس طرف نگاہ یعنی ادھر آ رہی ہے دیکھا تو اب ان کی پسبون تک مجھ دوارہ <متحدث> ملتے ہو برباد کیا کرتے ہوئے وہی اس میں <متحدث> اپنی نماز کو بیٹھ گیا تو غنیمت ہوا کہ کیمپی آنکھ میں نہیں لیکن باہر اس کو ملتا ہوں شاشن تھا تو صاحب کے میری پسند کی نیچر بنا دے پھر بعد بڑھیا کرے گا دیکھتے ہیں سنی حضرت ہم سب کا پورا کام کیا پہنچایا چلے گا لستا ہندوائے داروغ نہیں مقرر ہوا ان کے اوپر کے ذریعے سے مناتا چلا گیا ریجیمنٹ نہیں ہے اس میں برادران عزیز ان کے کمانے کے بعد سوچ لیجئے یہ جتنا نظام آپ کے ہاں سروس کا اس طرح کی کمیونزم کا جتنے نظام قائم ہوئے ہیں دوتی کو دیتے ہیں रेजिमेंटेशन کو دیتے ہیں سفید ہے دروغ دیتے ہیں ہنٹر کے دور کے اوپر وہ نظام چلتا ہے کلب کی की سے چشمے نہیں ٹوٹتے اس لیے کہ وہ کلب سے ہی من کر تو یہ ہوتا ہی نہیں تو جو چشمہ وہاں سے نہیں ٹوٹے گا اس کو جو ہنٹر کے دور سے منوانا پڑے گا ریجیمنٹن نہیں ہے کنہ منتظلہ کا خطرہ منہ پھیرتا ہے انکار کرتا ہے اس کو مسلط نکلے کی. کی رہا ہے. تو ہے سواری نہیں ہے کہ تعایا کر رہا ہو آزادہ پتا ہی کا آزاد دے دے گا تلینا عیاب ہوں بڑی عزی تھی اینا تلینا عجاب آیات کہتے ہیں وہ مکان جہاں پلٹ پہ کسی میں ضرور آنا ہے یہ جیتا ہے یہ چلے سب اللہ کہا تھا نا یہ تو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر بھال جا کے جائیں گے وہ جو کہا کرتے ہیں کہ ساری رات وہ چلتے رہے چلتے رہے صبح جب اٹھ کے دیکھا تو نہیں کہیں پہ کہا یہ چلنے تو ان کو جدھر جا رہے ہیں یہ جدھر بھی جائیں گے ان کا قدم ہمارے ہی پر گٹ کے آئے گا ہر طرف ہمارا قانون مساف آ کے ہمیں ڈیڑا ڈالے ہوئے ہوگا وہی تم دل پاس ہی نہیں ہم کو چاروں طرف سے جان دکھائے ہوتا ہے صار. جانے پر ان کو جدید جاتا ہے اجاز کے معنی ہوتا ہے کہ لوگ سے کہیں آنا دو منٹ کی اجازت ہے تو ایک لفظ سامنے آ ہے کیا بات ہے ساحد قرآن کی اجاز سے ہی لفظ میں ان کے ہاں سفر جب کرتے تھے ہمارے یہاں بھی پہلے سڑکوں کے اوپر پڑاؤ ہوتے تھے وہ سفر دس بارہ پندرہ का لوگ کا ہوتا تھا हो شام ہو جاتی تھی وہاں پھر جاتے تھے جو راستے میں رکنے کا مقام ہوتا تھا دوسری صبح پھر آگے چلتے تھے یہ جو راستے میں رکنے کا का کا مقام ہوتا تھا اسے محافظ وہاں آنا وہاں آ کے जाना جانا سفتانا پھر آگے جانا نندن آخری تو نہیں کہتے تھے محاف کہتے تھے اس راستے میں جو پڑاؤ آپ حیران ہوں گے عزیز عمل مان. قرآن نے جنت کو مہار کہا ہے قرآن اٹل نہیں اس کار انسانیت کی منزل مستوب کیا ہے جو جسے جنت کہا جاتا ہے وہ تو مواز اور اس طرح پڑھاؤ کے بعد نظر آنا ہے لا سا روکتے پھر آگے جانا اینا ایا بہم یہ ہماری طرف چلے آ رہے ہیں چاہے کے لیے سننا فلم اگے نا کتاب ہم خود کا کرنے یہ تم خان خدمیاں دنیا جنگی کی پیٹی سے اس لیے کہ ہنٹر کے ذریعے سے کوئی ایمان نیا ہی نہیں جاتا منوانے سے ایمان نہیں آتا یہ قلب اور دماغ کی کامل رضامندی کا نام ہے باقی نظام وزی منٹیکشن تو چل سکتے ہیں خدا کا یہ نظام ربویت دل اور مزاح کے انسلان کے بغیر مجھے نہیں آ سکتا اور یہ وجہ ہے برادران میں بھی رسول کا خریدہ نکالا بل امام کے لئے پہنچائے چلے گا سب کے امنام کا محسوس ہے ان کے سامنے پیش کرتا چلا جا کر اور پھر جو ان میں سے اس طرح سے اس کے اوپر ایمان لائے ان کو لے کے الگ یہ وہ جماعت ہوگی تو کتنے بڑے پروگرام کے لے کے چلے گی اور یہی کام ہے حضور کے بعد بھی جو قرآن کو پہنچانے والا ہو سب کام یہ ہے پہنچائیں چلا جائے جوجنگز دیروز برابر شد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدا نے مان